فرد پر صادق ہو جیسے انسان اور ناطق کہ ان میں سے یعنی اگر انسان کو ایک کلی مان لیا جائے اور ناطق کو ایک دوسری کلی مان لیا جائے تو ہر ایک کے افراد دوسرے کے افراد پر صادق آتے ہیں ہر ہر فرد ناسک کا انسان کے ہر ہر فرد پر اور انسان کا ہر ہر فرد ناطق کے ہر ہر فرد پر سابق آتا ہے تو ایسی دونوں کلیاں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں موتا یعنی برابر برابر دو برابر کلیاں انسان کے جتنے افراد لے لیں زہر احمد بکر وہ ناطق ناطق ان کے اوپر کی ناصطلاح سابق آتی ہے اور ناطق کے ماتحت جتنے جتنے افراد لے لیں جید عمر بکر ظاہر بات ہے ناسک کے تحت ہم انسانوں میں کئی افراد آئیں گے وہ اس کا ہر ہر فرد اس کے اوپر انسان کا لفظ سازش آتا ہے تو گویا کہ ان میں سے ہر کلی ایسی ہے کہ جس کا ہر فرد دوسرے فرد پر سازش آتا ہے تباہین نمبر دو تباہی یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سازش نہ ہو جیسے انسان اور فرض کہ انسان فرش کے کسی فرض پر سابق نہیں اور نہ فرض انسان کے کسی فرض پر سابق ہے اگر ہم فرش کو ایک کلّی مان لیں اور اس کے ماتحت بہت ساری فرش ہوں گھوڑا ایک گھوڑے کو ہم کلّی مان لیتے اور اس کے بہت سارے افراد ہم مان لیتے ہیں کہ گھوڑے کے فرض کے ماتحت بہت سارے افراد ہیں اور لازمن ہے جی سے ہی. اس میں ساری قسمیں بھی مان لیں اس میں مختلف رنگوں والے بھی مان لیں مختلف نسلوں والے مان لیں لیکن اس فرش کے ماتحت کوئی بھی فرض ہو اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا اور انسان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی ایک بھی فرض کے اوپر فرش کا اطلاق نہیں ہوتا انسان اور, اور فرش دو ایسی الگ الگ پلیاں ہیں کہ جس کے ہر فرض کا دوسرے فرض کے ساتھ تبائین ہے یعنی آپس میں ان کا سزاد آ... ہے ایسی دو پلوں کو متباع یا نائن کہتے ہیں جی نمبر تین عموم خصوص مطلق عموم خصوص مطلق وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرق پر صادق ہو اور دوسری پہلی کے ہر ہر فرق پر صادق نہ ہو جی ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرق پر صادق ہو رہی ہے لیکن دوسری وہ پہلی کے ہر ہر فرق پر صادق نہیں ہو رہی بلکہ بعض افراد پر صادق ہو رہی ہے अच्छा <تصالح> <تصالح> پہلی جو کہ دوسری کے ہر ہر فرق پر صادق ہے اس کو کہتے ہیں عام مطلق اور جو دوسری پہلی کے ہر ہر فرق پر صادق نہیں ہو رہی اس کو کہتے ہیں خاص مطلب مثال حیوان اور انسان <تصالح> <تصالح> حیوان اور انسان حیوان کو ایک کلّی مان لیا اور انسان کو ایک کلّی مان لیا حیوان کے افراد کون ہیں جی حوان کے اپرادھ میں سے زیادہ امر بکر بھی ہے اور فرق غلط ہے بھی ہیں لیکن انسان کے ماں افراد میں سے صرف زید عمر بکر ہی ہو سکتے ہیں یعنی انسانوں کے نام تو اب کیا ہوگا کہ حیوان کے یا پہلے انسان کو لے لیں انسان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں زید ہو عمر ہو بکر ہو ان سب کے اوپر حیوان کا اطلاق تو درست ہے یعنی ہم زیادہ امر بکر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوان ہیں اگر کے حیوان ناظک ہے لیکن حیوان کا اطلاع تو ان پر ہوتا ہے لیکن حیوان کے افراد کو اگر لیا جائے جس میں غنم بکر فرت ہیمار بھی آئے گا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے تو حیوان کے افراد میں سے جو تو زیادہ امر بکر ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہیں لیکن حیوان کے افراد میں سے جو غنم بکر فرت ہیمار ہیں ان کو ہم انسان نہیں کہہ سکتے تو گویا کے حیوان کے اندر عمومیت ہوئی اور انسان کے اندر خصوصیت ہوئی تو حیوان ہو گیا عام مطلق اور انسان ہو گیا خاص مطلق کہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں اس کے اوپر حیوان کا اطلاق ہوتا ہے گویا کہ حیوان کے اندر اتنی عمومیت ہے کہ وہ انسان کے ہر ہر فرد پر سابق آتا ہے لیکن انسان کے اندر اتنی عمومیت نہیں کہ وہ حیوان کے ہر ہر فرق پر صادق آئے کچھ افراد پر تو صادق آئے گا کچھ پر نہیں آئے گا لہذا حیوان کو کہہ دیں گے عام مطلب کیونکہ اس کے اندر عمومیت کہ یہ انسان کے ہر فرض کو لے لے اور انسان کو کہیں گے خاص مطلب کیونکہ اس کے اندر خصوصیت کے یہ حیوان کے ہر فرق کو نہ لے بلکہ بعض افراد کو لے اور بعض کو نہ لے نمبر چار عموم خصوص من بذ مموم خصوص بنوج وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو اور بعض پر نہ ہو جی ہر کلی دوسرے کے اوپر مکمل صادق نہیں آئے گی اس کے بعض افراد پر آئے گی اور جو دوسری ہے وہ بھی پہلی کے بعض افراد پر آئے گی تمام فرق نہیں آئے گی جیسے حیوان اور ابیز ابیز کہتے ہیں سفید رنگ والے کو سفید رنگ والی چیز یا سفید رنگ والا کوئی بھی اب یہ ابیز کے افراد ہوں گے ہر وہ چیز ہر وہ انسان ہر وہ درخت حجر شجر جسم کچھ بھی جو سفید رنگ کا ہے وہ ابیز کے افراد ہیں اور حیوان کے باتحت افراد میں انسان بکر غلم سب شامل ہو گئے اب اگر ابیز کے افراد کو دیکھا جائے جو کہ سفید رنگ کے ہوں دنیا کی کوئی بھی چیز اگر سفید رنگ کی ہے تو ہم اس کا حیوان نہیں کہہ سکتے ہاں اس کے کچھ افراد کو حیدان کہہ سکتے ہیں اب ابیز کے ماتحت افراد میں سے سفید رنگ کی سفید رنگ کا گھر سفید رنگ کی گاڑی سفید رنگ کا کپڑا یہ حیوان اس پر حیوان کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن ابیز کے ماتحت اگر کوئی سفید رنگ کا جانور آ گیا سفید خرگوش یہ بھی تو ابیز کے افراد میں سے سفید رنگ کی چیز, کوئی بھی چیز تو ابیز کے افراد میں سے اگر سفید خرگوش آ جاتا ہے اس پر ہم حیوان حوان اطلاع کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہ حیوان کے متحد ہے اس کو حیوان بول سکتے ہیں تو گویا کہ ابیت کے جتنے افراد ہیں اس میں سے بعض افراد تو ایسے ہیں جن پر ہم حیوان کا اطلاع کر سکیں لیکن بعض افراد ایسے ہوں گے جن پر حیوان کا اطلاع نہیں ہوگا بین ہی ایسے ہی حیوان کے جتنے افراد ہیں اس میں سے بعض پر تو ابیت کا اطلاع ہوگا اور بعض پر ابیت کا اطلاق نہیں ہوگا چنانچہ حیوان کے افراد میں سے اگر تو کوئی سفید رنگ کا حیوان ہے مثلا سفید خرگوش ہے تو اس کو تو ہم ابیت کے ماتحت داخل کر دیں گے اور کہیں گے کہ سفید رنگ کے خرگوش پر ابیت کا اطلاق ہو گیا لیکن حیوان تو جی کیا میری آواز اب بہتر ہے آ رہی ہے جی کیا انک پر میری آواز جی ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ارمون خصوص من رجحن میں ہر ایک کلی کو دوسری کلی کے ساتھ ایسی نسبت ہے کہ اس کے بعض افراد پر تو صادق آتی ہے اور بعض افراد پر نہیں آتی تو یہ سبق تو آسان سا ہے الحمدللہ للہ آپ کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا ابھی ہم ام, انشدا ذیل کو کرتے ہیں تو اس میں اور بھی بات سمجھ میں آ جائے گی جی پہلی پہلی مثال ہے حیوان اور فرص اب یہ دو کلیاں مان لیں حیوان کو ایک کلی مان لیں فرس کو ایک کلّی مان لیں تو جی بتلائیے گا کہ ان کی آپس میں کیا نسبت ہے کیا یہ آپس میں جو ہے وہ آ, تساوی ہیں تباین ہیں عموم خصوص مطلق ہیں یا عموم خصوص من وزین ہیں جی ایک جواب آیا ہے متباعین ایک جواب آیا ہے ایک ہے عموم خصوص مطلق جی ایک آدھ اور جواب آ پھر ہم بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہے یہ جی یہ وائس بریک آ رہی ہے میری شاید والوں کو وائس بریک آ رہی ہے باقی شاید والے بھی بتا دیں کہ آواز ٹھیک ہے یا بریک ہے اچھا ٹھیک ہے جی. جی حیوان اور فرش کے درمیان تعلق جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کا ہے دیکھیے حیوان کے ماتحت جو افراد ہیں اس میں انسان بھی آتا ہے یعنی زیادہ امر بکر بھی آتا ہے اور اس کے ماتحت فرق بھی آتا ہے حمار بھی آتا ہے اور جو فرق کے ماتحت افراد ہیں اس میں فرسی آئیں گے فرض کے مختلف اقسام لیں اجزا لے لیں, لیں، سفید کے گھوڑے لیں ساری, اج... ساری اجناس کے گھوڑے لے لیں لیکن رہیں گے وہ گھوڑے ہی فرسی رہیں گے اب فرض کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں فرض کے ماتحت سے سنیے گا فرض کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ایک ہو دو ہو سو ہو دو لاکھ ہوں رہیں گے وہ فرسی ان سب افراد کے اوپر حیوان کا اطلاق ہوتا ہے کوئی بھی فرق میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حیوان ہے عربی گھوڑا تھا میں اس کو کہہ سکتا ہوں حیوان ہے آجمی گھوڑا تھا میں کہہ سکتا ہوں حیوان ہے کالے رنگ کا گھوڑا تھا پسا سب کا گھوڑا تھا اچھی نسل کا گھوڑا تھا مریل گھوڑا تھا جس قسم کا بھی میں فرق کی اقسام میں سے کوئی قسم لے لوں یا اجزاء میں سے کوئی جز لے لوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حیوان ہے لیکن اس کے برق چاہیے حیوان افراد اس میں مان لیا کہ فرش بھی داخل ہے لیکن اس کے اندر غنم بھی داخل ہے حیوان کے ماتحت بکر بھی داخل ہے حیوان کے ماتحت زید اور عمر اور بکر بھی شامل ہیں ان سب کے اوپر میں فرض کا اطلاع نہیں کر سکتا حیوان کے ماں تحت جتنے افراد ہیں ان میں سے فرض کو نکال کر باقی جتنے بھی حیوان کے افراد ہیں ان کے اوپر فرض کا اطلاع نہیں ہوتا تو گویا کہ حیوان کے اندر عمومیت ہوئی کہ حیوان کا اطلاع فرض کے تمام افراد پر ہوتا ہے لیکن فرض کے لیکن حیوان کے جو تمام افراد ہیں ان کا اطلاق فرض پر نہیں ہو سکتا جی یہ بات سمجھ میں آگئی یا اس کی مزید تھوڑی وضاحت چاہیے جی ٹھیک ہے تو حیوان ہو گیا عام مطلق اور فرق ہو گیا خاص مطلق کے فرق کے مات ہے جتنے بھی افراد ہیں وہ فرق ہی رہیں گے وہ گھوڑے ہی ہوں گے ان کے اوپر حیوان کا تو ہم نام بول سکتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوان ہے لیکن حیوان کے مات ہے بہت سارے مختلف افراد ہیں جس میں زیادہ امر بکر بھی شامل اس میں بکر غنم خمار بھی شامل اور فرق بھی شامل تو حیوان کے مات ہے جتنے اپرادھ ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے فرق ہیں ان میں سے ایک جو فرش ہوگا اس کو تو بول سکتے ہیں کہ فرق ہے باقیوں کو نہیں بول سکتے عام مطلق فرق خاص مطلق جی آگے چلتے ہیں نمبر دو انسان حجر انسان کو ایک کلی مان لیں حجر کو ایک کلی مان لیں بتائیے آپس میں ان کی کیا نسبت ہوگی جی جی بالکل آپ سب نے صحیح کہا کہ اس کی نسبت آپس میں تباین یا متبائن کی ہے کیونکہ انسان کے ماں تحت جتنے بھی افراد ہوں گے وہ زید امر بکر ہی ہوں گے نا زید امر بکر کہ بکر کہنے سے وہ خوف کے موٹے کے ساتھ وہ گایا آ جاتی ہے زید احمد بکر یا انسانوں کے اور نام لینے انسان کے وہ افراد ہی رہیں گے لیکن حجر کے ماں تحت حجر ہی رہیں گے پتھر رہیں گے پتھر کی جتنی اقسام لے لیں بڑے لے لیں چھوٹے لے لیں کالے لے لیں سفید لینے تو ان دونوں کے درمیان کو کوئی نسبت نہیں ہے انسان کے افراد کے اوپر حضر کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور حضر کے افراد کے اوپر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا دونوں ایک دوسرے کے بالکل متبین مطبع مطبع ہیں، لہٰذا ان کے درمیان تباین کی یا متباین کی نسبت ہے جی بالکل ٹھیک نمبر تین جسم ہمار جسم کو ایک کلی مان لے ہمار کو ایک کلّی بتلائیے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا نسبت ہوگی خصوص مطلق یہ عموم اور خصوص من وجہ عموم خصوص کی دو قسمیں ہے نا جی ہاں یہ عموم خصوص اچھا جی پھر سے بتا دیں آپ نے انسان اور حجر کے بارے میں پوچھا کہ پھر سے بتا دیں یہ سکائب پر وائس بریک ہو رہی ہے اچھا جسم اور ہیمار جی ابھی جسم اور کرنا ہے جی جی ہاں تو جسم اور ہمار ان کا آپس میں تعلق جی ہاں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جسم اور حمار ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جسم کو ایک کلی مان لے اور ہمار کو ایک کلی مان لیں تو آپس میں ان کا کیا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا تعلق عموم خصوص مطلق والا ہے جی عموم خصوص مطلق کیونکہ حمار کے ماتحت جتنے بھی افراد داخل ہوں گے حمار کے ماتحت یعنی گدھا گدھے کے جتنے بھی افون سب کو جی آپ نے صحیح کہا ان سب کو ہم جسم تو کہہ سکتے ہیں نا بھلے حیوان ہوں گے حیوان بھی تو جسم کے اندر داخل ہے تو یہ اگر سے یہ جن سے بعید کی نسبت بنے گی بلکہ جن سے ابعد کی نسبت بنے گی کہ حمار کا جسم کو حمار کے لیے جن سے بعید یا جن سے ابعد آباد جن سے ابعد ماننے لیکن رہے گی تو یہ نسبت اس طرح کی جسم بولا جا سکتا ہے ہمار کے ہر فرد کے اوپر لیکن جسم کے ہر ہر فرد کے اوپر ہمار کے لفظ کا اطلاف نہیں ہوتا جسم کے افراد میں سے اگر آپ ایک لاکھ اجسام مان لیں اس میں سے ایک جسم ایک جسم کا حمار ہوگی اس کے اوپر تو ہمار کا اختلاف ہوگا لیکن جسم کے دیگر جو افراد ہوں گے حجر بھی جسم ہی ہے درخت بھی جسم جسم کے ماتحت داخل ہے کتاب بھی جسم کے ماتحت داخل ہے ان سب کے اوپر حمار کا اطلاع نہیں ہوتا ان سب کو ہم حمار نہیں کہہ سکتے جبکہ حمار کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم جسم کہہ سکتے ہیں تو گویا کہ جسم ہوا عموم مطلق اور حمار ہوا خاص مطلق تو ان کے درمیان اموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی جی نمبر چار حیوان اسود ایک کلّی حیوان ہے دوسری کلّی اسود ہے کیا تعلق ہوگا اس میں ان کا جی ہاں اس کی نسبت آپس میں عموم خصوص من وجہ کی ہے کیونکہ دیکھیے کہ حیوان کے جتنے بھی افراد لے لیں ان میں سے بعض حیوان تو ایسے ہوں گے جو سیاہ رنگ کے ہوں کہتے ہیں سیاہ رنگ والا اب سیاہ رنگ والا یا سیاہ رنگ والی کوئی بھی چیز ہو وہ اسوت کے افراد میں داخل ہے دنیا کی تمام وہ چیزیں تمام وہ انسان تمام وہ حیوان ہر وہ چیز جو, جو سیاہ ہوگی وہ اسبد کے ماتحت داخل ہوگی اچھا اب اسبد کے افراد بہت سارے حیوان کے جتنے بھی افراد ہوں گے اس میں سے اگر کوئی سیاہ حیوان ہوگا تو وہ اسوتھ کے افراد تو وہ اس پر اسبد کا اطلاق ہو سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی اسے سارے حیوان اسبد نہیں ہوں گے لیکن جو بھی, جو بھی حیوان سیاہ رنگ کا ہوگا اس پر ہم اسبد کا اطلاق کر سکتے ہیں ایسے ہی اسو ہی کے ماں تحت جتنے بھی افراد ہیں سیاح رنگ کی جتنی بھی چیزیں انسان حوان جتنے بھی ہیں اس میں سے جو سیاح رنگ کے حیوان ہیں اس پر ہم حیوان کا اطلاع کر سکتے ہیں کہ وہ حیوان تو ہیں تو گویا کہ حیوان کے افراد میں سے کچھ افراد جو ایسے ہیں کہ ہم ان پر اسود بول سکتے ہیں ایسے ہی اسود کے افراد میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن پر ہم حیوان بول سکتے ہیں تو دونوں کے افراد ایک دوسرے کے اوپر مکمل طور پر سونا صحیح لیکن بازے بازے اعتبار سے سابق آ رہے ہیں حیوان کے بعض افراد اسرد اور اسرد کے بعض افراد جو وہ حیوان تو اس اعتبار سے جی تو اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے لیے عموم خصوص من وجہن ہوئے اب آگے چلتے ہیں جی جسم نامی اور شجر ان کے درمیان شجر نفل شجر نفل اور جسم نامی ان کے درمیان کیا نسبت ہوئی جسم نامی ایک کلّی اور شجر نفل دوسری کلّی نخل کہتے ہیں کھجور کھجور کے درخت کو تو کھجور کو تو شجر ساتھ کہ کھجور کا درخت مراد ہو جی ان کے درمیان بھی عموم خصوص من رنگ ایک منٹ ایک منٹ جس میں تمام جی ہاں اموم خصوص مطلب کی نسبت ہے جی ہاں خصوص مطلق کی نسبت کی ہوئی کیونکہ جس میں نامی کے ماں جتنے بھی افراد داخل ہیں اس میں شجر بھی ہے یعنی شجر نقل بھی ہے اور جس میں نامی کے ماتحت افراد میں سے انسان بھی ہے اور خیوان بھی ہے تو شر نقل کے تحت جتنے افراد ہیں وہ صرف شجر ہی رہیں گے شجر نقل یعنی کھجور کے مختلف اقسام کے درخت ہی رہیں گے تو شجر نقل کے ہر ہر فرد پر جس میں نامی کا بولنا یا جس میں نامی کا اطلاع تو درست ہوگا لیکن جس میں نامی کے ہر ہر فرد کے اوپر شجر نقل کا اطلاع یہ درست نہیں ہوگا بعض افراد پر تو ہوگا بعض پر نہیں ہوگا لہٰذا جس میں نامی ہوا مطلب اور شجرے نفل ہوا خاص مطلق جی نمبر چھ حجر اور جسم ان کے درمیان کیا نسبت ہوئی جی یہ بھی عموم خصوص مطلق ہیں کیونکہ حجر کے ماتحت جتنے افراد داخل ہیں وہ سب کے سب جسم تو ہوں گے ہی پتھر جتنے بھی اقسام کے لے لیں ان سب پر جسم کا اطلاق تو درست لیکن جسم کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان سب کے اوپر حجر کا اطلاع تو نہیں ہو سکتا کچھ ہوں گے تو حجر ہوں گے کچھ بغیر حجر کی بھی چیزیں ہوں گی نمبر سات انسان اور غلم ان کے درمیان کیا نسبت ہوئی انسان اور غنم جی بالکل تباہی انسان کا کوئی فرض بھی غنم کا, کا کا نام نہیں لے سکتا اور غنم کا کوئی فرض بھی انسان کا نام نہیں لے سکتا نہیں یہ عموم وزیر نہیں ہے جی جی جی تو انسان کا کوئی فرق غنم نہیں ہو سکتا غنم کا کوئی فرق انسان نہیں ہو سکتا تو آپس میں بالکل تباہی ہوا نمبر آٹھ رومی اور انسان رومی سے مراد روم کا رہنے والا باشندہ جی نسبت ہے کی جی, جی یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رومی جو ہے وہ انسان تو ہوگا لیکن ہر انسان رومی نہیں ہوگا ہر رومی روم کا رہنے والا وہ انسان تو ہوگا لیکن ہر انسان جو ہے وہ روم کا رہنے والا نہیں ہوگا جی نمبر نو جی کیا شاید پر نہیں آ رہی میرے خیال سے کال کٹ تو نہیں گئی نہیں کال تو چل رہی ہے جی اسکائپ والے بتا دیں اگر آواز ٹھیک ہے اچھا تو ایسا کریں کہ میں کال بند کرتا ہوں آپ مجھے دوبارہ والے مجھے دوبارہ کال کریں میرے خیال سے مجھے بیچ میں ایک کال آئی تھی جس کی وجہ سے وہ میں اس گروپ سے نکل گیا ہوں میں کال بریک کر رہا ہوں آپ لوگ مجھے دوبارہ ایڈ کیجیے جی اسکاپ پہ آواز میں جی ٹھیک ہے جی اسکیپ والوں کو آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی نمبر دس فرس اور ساحل ان کی آپس میں کیا نسبت ہوئی ساحل کہتے ہیں ہن ہنانا ہو, وہ جو آ, گھوڑے کا ہن ہوتا ہے وہ, اس کو کہتے ہیں ہن والا جانور ساحل اور فرس ہوا ہی گھوڑا تو ہنحناسا صرف گھوڑا ہی ہے جو گدھا ہے وہ ہنحناسا اس کے لیے ناہل تلب استعمال کرتے ہیں اہل عرب ہم تو دونوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہھوڑا بھی ہن ہے اور گدھا بھی ہین ہے لیکن اہل عرب جو ہے وہ گھوڑے کی ہین کو جو ہے وہ سہل کہتے ہیں اور گدے کی ہین کو ناحک ناہک کہتے ہیں تو ساحل گھوڑے کا ہن تو اب بتائیے کہ فرس اور ساحل میں کیا نسبت ہوئی جی ہاں یہ تصاویر کی نسبت ہے کیونکہ فرق کے تمام افراد وہ ساحل کہہ سکتے ہیں ان کو اور ساحل کے تمام افراد کو فرق کہہ سکتے ہیں نام لکھنے میں فرق ہے ہیں دونوں ایک ہی فرض بھی جو وہ ساحل ہوتا ہے اور ساحل صرف فرق ہی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ دونوں آپس میں ان کے افراد کو ایک دوسرے کے اوپر صادق کیا جا سکتا ہے نمبر گیارہ اور حیوان ان کے درمیان کیا نسبت ہوئی جی میں آٹھ اور نو دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلے یہ گیارہ نمبر کر لیتے ہیں پھر میں آٹھ اور نو کو بتاتا ہوں نمبر گیارہ حساس اور حیوان کی کیا نسبت ہے جی جی دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حساب کی تعریف کیا ہے ہم حساب کن کن لوگوں کو کن کن افراد کو مان رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اہل منطق جب حتاس کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی صرف انسان اور جانور ہوتے ہیں اگرچہ اب سائنس یہ پروف کر چکی ہے اور آ, کافی عرصے سے یہ چیز ثابت ہے کہ درخت جو ہیں وہ بھی حساس ہوتے ہیں لیکن یہاں اہل منطق کی اصطلاح میں حساس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو جن کی حساسیت اس طرح کی ہے کہ وہ دل ارادہ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہوں اور اس حساسیت کی بنیاد پر وہ چل سکتے ہوں متحرک بال بھی کہہ یا یا تھوڑی سی یعنی حساسیت کا پیمانہ اہل منطق کے نزدیک تھوڑا سا زیادہ ہے چنانچہ اگر ہم شجر کو حساس کے ماتحت داخل نہ کریں یعنی حساس امراض یہ کہ دوسرے لفظوں میں کہ جو دل سے کسی چیز کو محسوس کرے جس کے جذبات ہوں اس کو خوشی اور غمی کا احساس ہو تو اس اعتبار سے تو صرف جانور اور انسان ہی آئیں گے پودوں میں کسی درجے میں تو یہ بات مانی جا سکتی ہے لیکن بہرحال وہ حساسیت نہیں ہو سکتی جو انسان اور جانور میں ہوتی ہے تو اگر تو حساس کے ماتحت افراد جو کہ اہل منطق بھی اسی کو ہی مانتے ہیں حیوان ہی لے لیے جائیں یعنی انسان اور حیوان تو پھر تو ان کے درمیان نسبت آپس میں تصاویر کی ہے کہ حساس کے جتنے افراد ہیں ان کے اوپر حیوان کا اطلاق اور حیوان کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کے اوپر حساس کا اطلاع جی ہاں اور اگر حساس کے تحت اگر آپ شجر کو بھی داخل کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہونا چاہیے تو پھر اس کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلب کی ہو جائے گی کہ حساس حیوان کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان کے اوپر حساس کا اطلاق ہوگا لیکن حساس کے جتنے اپرادھ ہوں گے ان کے اوپر حیوان کا اطلاع نہیں ہوگا تو عبم خصوص متلقی نسبت پیدا ہو جائے گی جی آ, نمبر آٹھ اور نمبر نو نمبر آٹھ ہے رومی اور انسان رومی کہتے ہیں روم کا رہنے والا باشندہ انسان روم روم کی بنی ہوئی چیز نہیں لینی اس مراد رومی سے مراد روم کا بنا روم میں رہنے والا انسان کیونکہ یہ نسبت جو ہے وہ انسانوں کے لیے طے ہوتی ہے عربی میں رومی اور انسان انسان ہی تو رومی کے جتنے افراد ہیں ان پر انسان کا اطلاق تو ہوگا روم کے رہنے والے جتنے افراد ہیں ان پر انسان کا اطلاق ہوگا لیکن انسان کے ماں تحت جتنے افراد ہیں زائد امر بکر ان سب کے اوپر رومی کا اطلاق نہیں ہوگا کہ وہ رومی روم کے رہنے والے سارے نہیں ہوں گے تو لہٰذا ان کے درمیان نسبت روم خصوص مطلق کی ہوئی کہ ہر رومی تو انسان ہو سکتا ہے لیکن ہر انسان رومی نہیں ہو سکتا نمبر نو غنم اور حمار غنم بکری کو کہتے ہیں بھیڑ کو کہتے ہیں اور حمار گدے کو کہتے ہیں تو ان کے درمیان نسبت دبا ان کی ہے غنم کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ غلم ہی رہیں گے ہی رہیں گے چاہے وہ بڑی ہوں چھوٹی ہوں اچھی نسل کی ہوں کالی ہوں کسی اور رنگ کی ہوں اور ہیمار کے ماتحت افراد بھی ہیمار یعنی گدھے ہی ہوں گے تو ان کی آپس میں نسبت کا کی ہے کہ غنم کے افراد پر ہیمار کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور ہیمار کے افراد پر غنم کا اطلاق نہیں ہو سکتا جی یہ سبق مکمل ہو گیا اگلا سبق ہے لیکن وقت ختم ہو گیا تقریبا جی اگلا سبق ہم اگلے ہفتے ہی کریں گے اور امید ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ ہوگا آسان بھی تھا چار نسبتیں ہیں اور یہ نسبتیں نہ منتق میں بہت چلیں گی آگے جا کر عموم خصوص مطلق کی نسبت بہت زیادہ استعمال ہوگی اور عموم خصوص اموم خصوصی کی نسبت بھی استعمال ہو جایا کرے گی تو ان کو بس ذہن میں رکھ لیجئے گا ان کی تعریفات کو یاد کر لیجئے گا اور تیرو سبق انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری سیلیبس میں سے آدھا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم تصدیقات کی بحث شروع کریں گے منطق دو قسموں پر مشتمل ہے ایک تصورات اور ایک تصدیقات جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو تصورات ہم اگلے ہفتے ختم کر چکے ہوں گے اور پھر اس سے اگلے ہفتے ہم تصدیقات کی بحث انشاءاللہ شروع کریں گے جی کوئی سوال ہو تو بدلا دیجئے ایک آدمی رکھ میں ہوں اور پھر ان جس جو جانا چاہیں ان کو اجازت ہے کسی کو سوال ہو تو وہ سوال کر لیں <تصفح> جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر اگلے ہفتے سبق آگے پڑھیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و